گانے سننا اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے اور اس میں بغیر توبہ مرنے والے کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کے کچھ لوگ برائی اور لاہب میں رات بسر کریں گے اور صبح حرام کو حلال سمجھنے گانے, گانے والیاں رکھنے شراب پینے سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لاہ میں رات گزارے گی پھر جب وہ صبح کریں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے اور ان میں دھسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں کا گھر دھسا دیا گیا اور آج رات فلا کا گھر دسا دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھر پھینکے جائیں گے جیسا کہ حضرت سیدنا لوت علی سعود والسلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے اس لیے کہ وہ شراب پیئیں گے ریشم پہنیں گے گانے گانے والیاں رکھیں گے سود کھائیں گے اور رشتے داروں سے تعلقی کریں گے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشانے مجھے باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور بے شک اللہ عز و جل لیلت القدر یعنی شب قدر میں بھی باجے بجانے والوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا نیز شبابہ یعنی سیٹی بجانا بھی حرام ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا لے, لے گا اور جو لوگ اپنے کان حرام باتوں سے محفوظ رکھیں گے ان کے لیے کیا فرمایا سنیے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دنش کے نیچے سے ندا کی جائے گی کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماج کو لاہو لائیب بازوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے کہ آج میں ان کو اپنی ہم و صنع سنا سناؤں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم